ہمارے ابا کے بارے میں پایا ہے وہ شیر رضا منقبت لکھی ہے اس نے ابا کے مریض ہے وہاں پر کناکپور میں تو انہوں نے بابا ولی حضور محصر اعظم حضرت علامہ ابراہیم رضا خاں جینانی نے رحمۃ اللہ علیہ ولی ہے نا اور دادا ولی حجت الاسلام ولی شاہ حامد رضا اور نانا ولی حضور مفتی عالم ولیٰ ابا اللہ الحمد للہ ہر وقت اسلام کا پیغام دین کا پیغام لے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان سے یہاں پر جو یہاں جو لوگ ہیں اہل و سنت بالجماعت ہیں ہمارے باخر گنج کے احباب ہیں وہ یہاں پر جو ہے مضبوطی سے جڑے رہیں اس مدرسے سے رضا مسلم مشن سے اور حضرت منانویہ صاحب میرے والد محترم کے مشن سے تو انشاءاللہ ہم کل کامیاب ہوئے تھے آج بھی کامیاب ہوں گے ہمیشہ کامیاب ہوں گے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے نام پتے اور نمبر موبائل نمبر سب اپنے اپنے طور پر یہاں پر جمع کروا دیں اور جو ہے کچھ جو ہے آئی ڈی وغیرہ بنیں گی یا جو بھی کام ہوگا تو اس میں آپ لوگ سب جڑیں اور اس میں آپ مل کر کام کریں ان شاء اللہ ہے نا تو حضرات محترم میں نے وقت زیادہ لے لیا الحمد للہ یہ جو ہے الحمدللہ مشن یہ اعلیٰ حضرت کا مشن ہے رضا مسلم مشن انشاءاللہ ان شاء اللہ ہمیشہ اعلیٰ حضرت مسلم اور یہی مشن ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اعلیٰ نے کیا پیغام دیا ہے جہاں حضور تاج شریع فرماتے ہیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں اب پیغام کیا ہے آلہ حد کا وہ سنیے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جاؤ ان پر فدا کر یہ آلہ حد کا پیغام ہے دین کا پیغام ہے اسلام کا پیغام ہے حد کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے حد کا مسلک مسلک سلف صالحین ہے مسلک کے صاحب کرام ہے مسلک کے اولیا کرام ہے مسلغ عظم ہے مسلک کے غریب لباس ہے مسلک کے امام اعظم ہے یہ مسلک سچا مسلک ہے اچھا مسلک ہے حق مسلک ہے اس لیے رکتا نہیں کسی سے بھی سیل روا ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے چڑھتا چلا جا رہا ہے چھاتا چلا جا رہا ہے پلنگ ہوتا چلا تو یہ مسلک اس تنظیم کا اصل جو ہے مقصد یہی ہوگا اس مقصد کے تحت ہمیں کام کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک حق مدہب محدب مذہبِ اہل سنت والماعد مسلق اعلیٰ تقائم و دائم رکھے اسی پہ جینا اور مرنا آتا تھا بس یہی دعا ہے میری اور آگے جو ہے ہم یہ بتائیں کہ جو ہے جو بھی کام جو ہے اس تنظیم کے ذریعے ہوں تو بس یہ کام ہو کہ مظلوموں کو حق ملے غریبوں کی پریشانیاں دور ہوں باقاعد کی پریشانیاں خاص طور سے کیونکہ باقاعد ہمارا یہاں پر اتنا بڑا ادارہ الحمدللہ کام اتنا بڑا کہ تحسین ملت رحمۃ اللہ علیہ ہر روز تشیف لاتے تھے بڑا, بڑا ہے کہ نہیں یہ اتنا بڑا ادارہ پوری دنیا میں باقاعد کا نام جامع نور رضیہ کی وجہ سے پہنچا یہاں جامع نوریہ تحسین ملت جیسا ولی کامل ہر روز اللہ اکبر بلا ناگا بارش ہو ٹھنڈ ہو گرمی ہو حضرت وہاں اپنے کمرے میں حجرے درس میں پڑھایا کرتے تھے روز ہم نے بھی پڑھا ہمارے والد محترم نے منظر اسلام میں پڑھا اور جہاں جہاں وہ پڑھایا انہوں نے تقریباً سولہ سال مظہرِِ اسلام میں اور سات سال جو ہے آٹھ سال اسلام میں جامع رضا میں پانچ سال لیکن یہ مدرسہ وہ ہے جس میں حضرت نے سال درس میں تیئیس سال اللہ سب سے زیادہ اسی مدرسے میں پڑھایا ہے حضرت کا کرم رہا الحمدللہ للہ جو الحمد سرکار تحسین ملت سے سب لوگ محبت کرتے ہیں الحمدللہ اور ہمارے والد محترم چاہتے ہمیشہ کہ وہ حضرت ہی رہیں لیکن حضرت کی مجبوری تھی اور حضرت نے الحمدللہ ہمارے والد محترم نے مدرسہ بنایا ہی خاص طور سے انہیں کی وجہ سے تھا کہ مطلب حضرت کا درس حدیث بند نہ ہو حاج شریح کے الفاظ سے کہ ان کا درس حدیث بند نہیں ہونا چاہیے تاج شریع نے فرمایا تھا تو جب منظر اسلام جدا ہوئے مرزا مسجد میں فوراً مدرسہ بنیاد رکھ دی گئی اور وہاں پر درس شروع ہو گیا حضرت کا پھر یہاں کے لوگوں نے جگہ دی الحمد رئیس خان صاحب ممبر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور جن جن احباب نے بھی جگہ کے لیے کہا جگہ دی ان لوگوں نے الحمد تو حضرات محترم لوگوں نے آ کے کہا کہ یہ جو ہے یہ بیٹھ جائیں گے لے کے نہیں چلائیں گے زمین بھی تمہاری چلی جائے گی لیکن ابا نے کہا آئے ابا جب دوبارہ تو ابا نے کہا کہ چھ مہینے کے اندر ہم کئی کمرے بنا کے دکھا دیں گے اور اگر ہم نہ بنا کے دکھائیں تو تم چندہ بھی جو ہو وہ بھی لے لینا اور زمین بھی لے لینا اور چھ مہینے کے اندر کئی کمرے الحمد ابا نے بنا دا اسی کمرے میں تحصیل ملت نے کئی سال تک درج دیا <تصفيق> <خحر> بخاری شریف کا درج کیا الحمد تو یہ کام والے آدمی ہیں ہمیشہ کام کرتے رہے کام سے جڑے رہے <تصف> بچپن سے تقریباً آٹھ نو سال کی عمر تھی جب دادا کی زبان چلی گئی ہمارے حضور فصر اعظم کی زبان بند ہو گئی تھی تو وہ کہتے تھے ایسے کرو یہ یہ لاؤ وہ لاؤ تو اشارہ ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا اب بھائی سمجھتے جیسے آج کل موبائل ہے تو ایسے کریں گے نا ہم لوگ تو وہ لوگ سمجھ جائے گا یہاں تو وہ ریڈیو کے لیے فرما فرم, لے کر آتے تھے کیسٹ چلاؤ ٹیپ والا تھا کہ مطلب جلسے ہوتے تھے دماغات جلسوں میں کیا ہوتا تھا کہ مطلب آ, وہاں پر حضرت کی جو تقریب پہلے کی ریکارڈ تھیں وہ بٹن دبا دیا اور لاؤڈ اسپیکر لگتی وہ سب سن رہے ہیں بند ہو گئے زبان بند ہو گئے لیکن حضرت کا مطلب ماشاءاللہ اللہ ان کی وجہ سے سارے لوگ بیٹھے تو آپ سب حضرات اب جو ہے انشاءاللہ جلد اس کڑی میں جڑ جائیں گے اور اس سے انشاءاللہ اللہ جڑ کر کے انشاءاللہ اللہ ہم لوگ ایک بڑی تنظیم بنائیں گے اور بڑا کام کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے باقرامت رکھے کہ اتنی چھڑنے میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ محبت کی بات ہے جذبے کی بات ہے اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈ جتنی بھی ہو ہمارا جو ہے دینی جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے ہمیں ہمارے اندر ایمانی حرارت ہے ایمانی کرمی ہے سبحان اللہ حضرات محترم دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا نہیں ہے جو نبی کا گستاخ ہو اس سے ملنا نہیں ہے دیوبندیوں سے ملنا نہیں ہے بہادیوں سے ملنا نہیں ہے جکر قادیانی مودودیوں جماعتوں راخیوں شیعوں سے دور رہنا ہے اور کوئی جا کر کے دیوبند بیٹھے اس کے چکر میں نہیں آنا ہے اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں ہم ہم اعلیٰ حضرت ہم حسلام کو جامع نوریا رو ہمارے والد محترم نے ہمیشہ کہا کہ میں تاج شریعہ کے موقع پر کل بھی تھا آج بھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا تاج الشریعہ کے موقف سے کبھی نہیں ہٹے اور الحمد آج بھی کہتے ہیں بہت جلدوں میں کہا کہ تاج الشریعہ میرا بڑا بھائی ہے اور اس میں کیا برائی ہے وہ تاج الشریعہ ہے میرے بخشش کا ذریعہ اتنی مطلب محبت فرماتے ہیں اور اتنی محبت ہے اور ہو نہ کیوں ایسے بھائی ہیں اللہ کریم اور شفیق بھائی ہیں وہ ہیں الحمدللہ یہ سب ماشاء یہ سب الحمد بڑی محبت کی بات اور وہ لوگ جو چرتے ہیں حسد کرتے ہیں اپنی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور وہ جو ہے حضور تاج و شریعہ سے حسد کی میں کل بھی جل رہے تھے آج بھی جل رہے اور جلتے رہیں گے کہ تاج شریعہ کا جو مقام ہے مرتبہ ہے ان کا پر جو اللہ کا پغر ہے وہ پردہ چلا جا رہا ہے بلند ہو رہا ہے ان کا رتبہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے ماشاء اللہ باقر گنج کے علاقے میں الحمد للہ ہم نے یہاں پر کچھ لوگوں کو کل آئے تھے پرسوں اور گھر پر بھی آئے تھے اس کا اعلان کرا دیا یہ کر دیں گے تو جو ہے <coughs> تو اب آپ لوگ بھی آیا کریں یہاں بھی جب ابا آئیں تو آپ لوگ آ گئے میں آؤں تب بھی آ انشاءاللہ ملاقات رہے گی اور کوئی بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا ہے نا بھائی اعلیٰ تعالیٰوں کے دربار سے جس کو نسبت ہے ہے نا حکام میں آپ لوگ بھی کہو گے نا کہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے ہم بول رہے ہیں اور آپ کہوگے درگاہ کے علا حضرت کی تنظیم سے بول رہے ہیں تو کوئی آپ کی بات ٹال نہیں سکے ان یہ بات مضبوط ہوتی کیونکہ اعلیٰ حضرت کی نسبت ہے بڑی مضبوط نسبت ہے اعلیٰ حضرت کا وقار ساری دنیا میں ہے عزت و مرتبہ ہے وہاں اعلیٰ اعلیٰ حد کو یہ تو بری شریف ہے یہ تو ہاں یہ تو بریلی شریف ہے اعلیٰ حضرت کا شہر ہے یہ اس وہاں اعلیٰ حد کی شان تو پوری دنیا میں ہے بس صحیح طریقے سے اپنی بات رکھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو جذبہ عطا فرمائے جذبہ ایمانی حوصلہ عطا فرمائے طاقت و قوت توانا ہی انشاءاللہ انشاءاللہ ارے یہی بلائیں گے آپ یہ میدان میں بلائیں گے بلانے کو تو ٹھیک ہے انشاءاللہ